A presentation of ahya.www.ahya.org Alhamdulillah <tries> nahmaduhu wa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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ و اکبر اللہ اکبر وم حضرات مسلمانوں کے لیے عید اضحا خوشی کا دوسرا بڑا تہوار ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر امت کے لیے ہر قوم کے لیے خوشی کے کچھ دن مقرر کیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشی کے لیے دو عیدیں مقرر کی ہیں ایک عید فطر ہے اور دوسری عید اضحا ہے عید فطر اس عید کا نام ہے جو کہ مسلمان ایک مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھ کر مہینے کے گزرنے کے بعد کھلے میدان میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور عید اضحا اس عید کو کہا جاتا ہے جو حج کے بعد دسویں ذلحج کو اس بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسلمان مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلاط وسلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں قربان کرنے کا عظم کیا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاضل ازاحی سنت و ابیکم ابراہیم لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کیا ہے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنا ہے ابراہیم خلیل علیہ السلاط والسلام اللہ کے ان برگزیدہ انسانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دینے کا ارادہ فرما لیا تھا خدا عالم نے اپنے کلام مجید کے اندر جس قدر محبت اور پیار سے ابراہیم خلیل کا تذکرہ کیا ہے نہ کسی اور انسان کا کیا نہ کسی اور پیغمبر کا کیا ہے بہت سے انبیاء کا ذکر پرانے مجید کے اندر آیا ہے لیکن ابراہیم کے تصرے میں ایک خصوصی پیار کی جھلک اور مٹھاس پائی جاتی ہے اس کا سبب کیا ہے خداوند عالم نے اس کا سبب بھی اپنے کلام مجید ہی میں بیان کیا فرمایا مایا بزب کلا ابراہیم ارب ہل مات <فَاطَمَّهُن> ابراہیم کو یہ مقام بلند اس لیے ملا کہ جس قدر آزمائشیں ابراہیم خلیل پر ڈالی گئی اتنی آزمائشیں کسی اور نبی اور پیغمبر پر نہیں ڈالی گئی ہیں لیکن ابراہیم وہ جلیل القدر انسان تھا جو اتنی لا تعداد آزمائشوں اور بے شمار امتحانوں میں انتہائی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوا اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی اس نے اپنے رب سے بیٹا مانگا ابھی الفاظ اس کی زبان سے جدا نہ ہوئے کہ اللہ نے اسے بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی جب بیٹا عطا ہو گیا اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ میں دیکھوں میرا ابراہیم بڑھاپے میں بچہ پا کر مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا اللہ نے ارشاد کیا اے ابراہیم جس بچے نے تیرے گھر کو رونق بخشی ہے اس کو اپنی گود میں اٹھا اور بعد ان غیر زی زر میں لے جا جہاں دور دور تک نہ پانی ہو نہ سایہ دار درخت اور اسے تہرا کے حوالے کر دے ابراہیم نے اپنے رب کا حکم سنا سرے منہ انہیں راست نہ کیا اللہ بیٹا دیا بھی تو نے تھا مانگا بھی تو نے میں تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں بیٹا اٹھایا آجرا کو ساتھ لیا اور اس میدان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جہاں میلوں تک پانی نہ ہو نہ کوئی سایہ دار درخت اور پھر بعد میں گہرے سیز بیب اللہ الحرام کے پڑوس میں پہنچے چالیس میل دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں کوئی سایہ دار درخت نہیں سمجھا کہ یہی وہ بستی ہے جس بستی میں بغیر باسیوں کے بستی بغیر پانی کے بستی بغیر درخت کے سبزے کے بستی جس بستی میں رب نے مجھے اپنا بیٹا چھوڑنے کا حکم دیا بیٹے کو اٹھایا ہاجرا کی گود میں رکھا خود اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چل نکلے ہاجرا حیران و پریشان ماجرا کیا ہوا مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں آواز دی یا ابراہیم خود ہاجرہ کا پوتا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاجرہ کے پوتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں میری دادی اما نے آواز دی ابراہیم ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارہ نہیں دیا پھر آواز دی پھر جواب نہ ملا پھر آواز دی ہاجرا کی آنکھوں میں آسو آ گئے ابراہیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی سزا میرے ننے اسماعیل کو کیوں دیتے ہو مجھ کو بتلاؤ پھر بھی ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا گوارہ نہ کیا اما ہاجرہ کے دل میں خیال آیا اور اس, اس خیال نے دو. اتنا تو بتلا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا والے کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا ہاجرہ کی طرف فرمایا ہاجرہ اپنے لخت جگر کو اپنی مرضی سے سہرا کے حوالے کون کر کے جاتا ہے اللہ امرنی ہمارا مجھے رب نے کہا رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ابراہیم پھر آنسو کے ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے جس رب میں بڑھاپے میں بچہ ادا کیا وہ اس بستی میں میرے بچے کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے جاؤ تم پہ کوئی شکا نہیں ابراہیم چلے گئے میں پلک کے آئی بچہ پیاز سے بلک رہا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا بدھ خوش ہو گیا کہیں نظر نہیں آتا ماں نے بچے کو زمین پہ لکھایا اور بھاگتی ہوئی سفا پہ چڑھی شاید کہیں دور پانی نظر آ جائے کوئی پانی نظر نہیں آیا پھر اتنی بھاگتی ہوئی اسماعیل کے پاس پہنچی کہیں اس کو کوئی درندہ ہی اٹھا کے نہ لے جائے پھر بچے کو ایڈیئر رگڑتے ہوئے دیکھا پھر بھاگی بھاگتی ہوئی کوہ مربا پہ پہنچی پھر پانی نظر نہیں آیا بالکل بھی تھا چکر لگائے اور سرور کائرات نے کہا آخری مرتبہ ماں کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا اللہ پونے دینا ہی تھا تو اس طرح ماں کے سامنے ایڑیے رگڑ کے تو نہ مرتا کوئی ماں تو برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو کہ اس کے سامنے پیاس سے تڑپتا ہوا مر جائے اللہ بچپن میں تو نے اس پر بہت امتحان ڈالا اللہ ہم تیرے امتحان پھیلا دی لیکن اللہ میں اپنے معصوم کو ایڑیاں رگڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی میں اس کے لیے کہاں سے پانی ڈال میری آکا نے چھات پر مایا ماں کی چیز عرصے وہ کے طرف پہنچی آسمان کو پھاڑتی ہوئی امین کو حکم ہوا جاؤ بچوں کی ایڑیوں کے نیچے سے اس چشمے کو جاری کر دو جو قیامت تک جاری رہے حاجرہ پلٹی دیکھا نن اسماعیل کی ایڑیوں کی رگر نے اس زمین میں شناخ پیدا کر دیا ہے کیا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں بھی اس زمین میں شناخ پیدا نہیں کیا جاتا آج تک ہی نکالا جا نکال اس چشمے کو جسے اسماعیل کی ننی ایڑیوں نے پیدا کیا تھا پانی کا فوارہ چھوٹا آکا کائنات کہتے ہیں میری ماں جلدی سے آگے بڑی ریت کو لے کر پانی کے گرد بند باندھنے لگی اور بے اختیار کہا دم دم پانی رک جا رک جا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میری اماں پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی سارا عرب سیراب ہو جاتا پانی ختم ہونے بنا اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ زمزم کا چشمہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ بیماری سے شفا کی دعا مانگے رب شفا عطا فرمائے وہ چشمہ اڈلہ چشمے سے لوگ خیراب ہوئے وہ بستی جو بستی ہے گہرے سی سر کی آباد ہوئی بچہ پر وش پانے لگا کھیلنے لگا کودنے لگا دوڑنے لگا آسمان کی طرف سے ایک اور حکم ہوا ابراہیم جس بچے کو عرب کا ریگزار ختم نہ کر سکا جاؤ اپنے ہاتھ سے جا کے ختم کرو اللہ ملنے کا موقع بھی دیا ساتھ حکم بھی عطا کیا کہ جاؤ اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹی کی روشنی سے ٹھنڈا بھی کرو اور ذمہ بھی کرو لیکن وہ بھی ابراہیم تھا دیکھا اسماحیل بیت الحرام کے پڑوس میں کھیل رہا ہے اتنا خوبصورت کہ چشمے پلک نے اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا ابراہیم کا بیٹا نبی کا بیٹا خود نبی اور خاتم النبیین کا باپ بننے والا اس کے حسن کا کیا الگ ہوگا نگاہ پڑی پائے سوات میں لفظ نہ آئی آگے بڑھے بیٹے کو بلایا بیٹا میں تیرا باپ ہوں فرمایا نور نبوت سی سے پتا چل گیا ہے کہ تُو خلیل اللہ ملے سیمے سے لگایا پھر کہ لگے اے بیٹے انی اراف منا انی ادبا کا فنزر مادہ خرا بیٹے یہ ملاقات بڑی مختصر ہے بابا کیوں کیا بات ہے فرمایا ملاقات ہی کے ساتھ رب نے یہ کہا ہے تجھ کو اپنے ہاتھ سے سبا ڈالا اور قرآن کے الفاظ کا ایسواں پارا ارش والے نے باق نقل کی ابراہیم اور اسماعیل کے مکالمے کو قرآن کا حصہ بنا دیا فرمایا باپ کے منہ سے بات نکلی کہنے لگے اسماعیل تیرے سی کا حکم ہوا ہے میں تیرے رائے پوچھتا ہوں تیرا مشورہ کیا ہے ہائے ہائے اسماعیل بھی ہاجرہ اور ابراہیم کا بھی تھا کیا جواب دیا قرآن کے الفاظ من منسابرین بابا حکم رب کا اور من سے مشورہ میں بھی ہاجرہ کا اور تیرا بیٹا ہوں یہ والوں میں پوچھنے کی ضرورت نہیں چھری ہاتھ دلو کردن پہ پھیرو میری پیشانی پہ سکن تک نہیں تھتا جنوری ان شاء اللہ من منتقابرین اور قرآن پلا اسلامہ وس اللہ جمی بیٹے کو لے کے ابراہیم نکلا آگے آگے بیٹا چھری ہاتھ میں تھامے کاٹنے کے لیے اور پیچھے پیچھے بیٹا کٹنے کے لیے آسمان نے و رضا کا یہ منظر پہلے کبھی نہ دیکھا اور مومنوں آج عید کا دن مناتے ہوئے اپنے جانوروں کو سوا کرتے ہوئے اپنے چشمے تصور سے اس منظر کو دیکھو آگے آگے باپ پیچھے بکرا گائے نہیں اونٹ نہیں اپنا اکلاتا بیٹا بڑھاپے کی کمائی گھر کی روشنی کاٹنے کے لیے باپ جا رہا بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا شیطان ملا کہاں جا رہے ہو اسماعیل ننا سا اسماعیل جواب دیتا ہے تجھ کو معلوم نہیں رب کی راہ میں کٹنے کے لیے جا رہا کہا باپ اتنا ظالم اپنے ہاتھ سے تجھ کو سفا کرے کل کر اٹھایا کہا ملوس دور ہو جا باپ اپنی مرضی سے کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا رب کے حکم کی تعمیر کے لیے جا رہا اچھا تین دفعہ بہتا تینوں دفعہ جواب دیا رب نے ان جگہوں پہ نشان لگا کہ خاتم النبیین آنے والا اس کی امت آنے والی ان نشانوں کو تازہ کرے گا آگے بڑھے قرآن کے الفاظ باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا للجبین لکھایا تو پیشانی کے بل لکھایا عادت یہ ہوتی ہے جانور کو سبا کرتے ہوئے کہ اس کو گدی کے بل گردن کے اوپر لٹایا جاتا ہے تاکہ شارد میں چھری پھیری جا سکے لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کو لٹایا پیشانی کے بعد لٹایا الٹا تھرک کیا مبسترین نے کہا کہ جب بابا ابراہیم اسماعیل کو لٹانے لگے تو اسماعیل نے کہا بابا میری ایک خواہش ہے بات فر رہا اٹھا نہ جانے نا اسماعیل کے منہ سے کیا نکلے فرمایا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو کہا بابا خواہش ہے کہ سفا کرتے ہوئے مجھے سیدھا نہ دکھاؤ الٹا دکھاؤ کہا بیٹے وہ کیوں فرمایا بابا تو باپ ہے میں بیٹا ہوں ہو سکتا ہے کہ گردن پہ چھری پھرے میری پیشانی پہ شکن آئے تیرا ہاتھ فراج آئے آسمان والا ناراض ہو جائے میں چاہتا ہوں تو چھری پھیرے تیری نگاہ میرے تیرے پہ پڑے ہی نہیں پدرانہ شب تک جوش میں آئے ہی نہیں چھری کی تیزی میں کمی پیدا ہی نہ ہو اللہ کا امتحان پورا ہو جائے میں کٹ جاؤں تو سرخ روح ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں پہ کب کبھی کاری ہو گئی زمین سہمی پڑی تھی آسمان تھا کن تھا بے چارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ جرات کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی چری ہلکو اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں دیکھا باپ کاٹنے کے لیے بیٹا کٹنے کے لیے تیار آسمان پالو دیکھ رہا چل چلا تاری چری ہلکو پہ پھیری نہ ہو ان یا ابراہیم قد تھک دفتر ہو جاؤ ہم نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو تو صحیح اپنی چھری کے نیچے دیکھو تو صحیح کا کام ہے آنکھیں کھولی دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا دمبا کٹا پڑا نہ آ گئی نہ ہو ان یا ابراہیم قد تھک دفتر ہو جاؤ تو امتحان میں کامیاب ہوتا تجھ کو بدلہ کیا دیا انا کٹا کیا بدلا وے ہیں بال بدلا یہ دیا جب تک دنیا میں محمد کی امت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تیری سنت کو تازہ کرنا ہر پر آج ہم اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بار میں حاضر ہوئے نماز سے اپنے دن کا آغاز کیا فجدہ ادا کر کے گھروں کو پلٹے اس ارادے کے ساتھ اللہ سنت ابراہیمی پسندہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو اپنے جانور کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ آج جانور کی قربانی دے رہے ہیں ان ارادوں کے ساتھ جس نے اپنے جانور کو سفا کیا اس کی تو قربانی رب کی بارگاہ میں قبول بہت اور جس نے گوشت کو کھانے کے لیے اپنی تمنگری کو جتانے کے لیے نمود کے لیے نمائش کے لیے ریاکاری کے لیے قربانی دی قرآن والے نے کہا لنجنا اللہ لہو ہوا دماغ ہو سن لو نہ تمہارے خون رب کو پہنچتے ہیں نہ تمہارے گوشت بلا کن یہ نالحت تقوام رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو دل کی نیت قبول ہوتی ہے کس نیت سے قربانی دے رہے اپنی نیتوں کو درست کرو اپنی نیتوں کو صحیح کرو اپنے ارادوں کو پختہ کرو اللہ یہ مال تو نے دیا تیری راہ میں نکار ہے اگر وقت آئے ضرورت پڑے اللہ جانوں کی قربانی اور کعبے کے رب کی قسم ہے آج انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور پاکستان سے لے کر قبرت تک کے مسلمان دلیل ہیں غور ہیں پریشان ہیں درد مند ہیں بےکس ہیں بے بس ہیں مجبور ہیں مکھہ ہیں مظلوم ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ باقی نہیں رہا جب ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا مشرق مغرب ان کے غلام تھے کائنات پہ ان کی حکمر آج مسلمان کسی کفر کے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوتے کفر کی سرحدوں پر یلغار نہیں کرتے آج مسلمان حکومتیں اپنے عوام پر یلغار کرتی اور عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکراتے ہیں سبب کیا ہے سبب محمد الرسول اللہ کی بات یاتی اللہ کے زمان لا یب من الاسلام اسلام اللہ عصب بلا یب من الق قرآن اللہ رسم ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا مسلمان کوئی نہیں رہے گا قرآن کے حروف بہ جائے گا قرآن پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا تدا علیکم ملحمان کما کدا اللہ کا اللہ تو تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑے گی سوچنے والا کوئی بدر کا غازی کوئی ہنین کا مجاہد تھا اس نے کہا ہم ان کلت یوم نہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہم اس دن اتنے ہی تھوڑے ہوں گے قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑے گی برما اللہ بلن تم کثیر بلا کن تم گا اس پھیل نہیں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال پانی کے اوپر نمودار ہونے والے بلبلوں کی جن کی کوئی حیثیت نہیں آج مسلمانوں ہماری حالت یہی ہے اسرائیل دن بڑھ رہا ہے انڈیا دنگڑ آ رہا ہے روس افغانستان کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا امریکہ مشرق مستا میں مسلمانوں کو ضما کروا رہا اور ہمارے حکمران خائن خان چور ڈاک لٹہرے کی مالوں آبرو عزتوں جانوں کو لوٹنے والے اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچھا کر اس کے نیچے مسلمان عوام کو دبا کر عیش و عشرت کی زندگیاں بڑھا رہا اب اب یہ ہے ہمارے سلیل اور خار ہونے کا وہ مسلمان جو میدان جنگ میں کھڑے کب کو, کو للکارا کرتے اور حکمران ان کے پیچھے نہیں آگے ہوا کرتے تھے آسمان سے ان کی مدد کے لیے رب کے فرشتے لا دے آج اور ملک کو چھوڑو یہ ملک پاکستان جو سیال حق کے باپ کے نام پر نہیں بنا تھا محمد رسول اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر بنا آج اس ملک کو بنے ہوئے انتالیس برس ہوئے انتالیس میں یوم آزادی بنا جھوٹ بولتے ہو یوم آزادی نہیں یوم غلامی پہلے انگریزوں کے غلام تھے اب دیسی صاحبوں کے اور امریکہ کے غلام اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ امریکہ پسند نہیں کرتا اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ بڑی طاقت اور بدیانت آج برس تک یہ جنرل حکمران تھا اس کو اسلام کی یا کی توفیق نہیں ہوئی اقتدار سے جدا ہوا ملاؤں کو بیدکوف بنانے کے لیے کہتا ہے شریعت بالکل یہ تعریف چلاؤ اور جب تو حکمران تھا کیوں نہیں شریعت کو نافذ انتشار پیدا کرنا چاہتا سن لو مسلمانوں جب تک تمہارے اندر خلیل اللہ کی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا تب تک تمہاری قسمت کے دن تب تک تمہارے دن بدلے نہیں جائیں گے تمہاری قسمت جاگے بھی نہیں کعبے کے رب کی قسم ہے مسلمان آگ جاگ پڑے ساری کائنات ان کی غلام بن جائے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے دن قربانی کرتے ہوئے سارے اباپ اسی نیت سے قربانی کریں گے اللہ آج تیری راہ میں جانوروں کو قربان کرے کل حکم دے گا تو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ ہمت اور جذبہ پیدا فرمائے باخر ادا وانا الحمدللہ رب